اللہ و نور سماوا چیل اور تمسیل ہدایت تمسیل ہدایت میرے عزیز اس کا ظاہری معنی کرو نا ظاہری معنی نہیں بنتا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا یہ ظاہری معنی بنتا ہے کیسے نور ہے آسمان زمین کا لہذا نور بمان منور لکھو اللہ منور اہل السماوات والا اللہ منور آہلی السماوات وال اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والے ہیں آسمان والوں کو اور زمین والوں کو اب من سمجھ آئے اللہ تعالی نورے ہدایت دینے والے ہیں آسمان والوں کو اور زمین والوں کو نور ہی مثال اس کے نور ہدایت کی۔ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں جی یہ تاکچا ہو نا تاک جیسے یہ آپ تو الماری ہیں نا تو پہلے کیا ہوتے تھے چھوٹے تاکچے ہوتے تھے تو تاکچے کے اندر آدمی چراغ جلائے چراغ جانتے ہو اچھا جی اور چراغ جو ہو نا ایسے شیشے کے اندر ہو کن دل کے اندر کہ شیشہ بھی کیا ہو چمکدار شیشہ بھی صاف چمکدار ہو اس کے اندر چراغ جلایا جائے پھر چراغ کھلے میدان میں رکھو نا اتنی روشنی ہوتی کس کے اندر رکھو تاقیہ میں وہاں زیادہ روشنی ہوتی ہے اور اس کے اندر تیل بھی کون سا ڈالو زیتون کا وہ بڑھیا تیل ہوتا ہے تو اس کی چمک ہوگی یا نہیں تو جس طرح اس کی چمک ہوگی اس کو روشن کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال بھی ایسی ہی ہے یہ اس لیے مثال دی گئی کہ اہل عرب جو تھے نا ان کے نزدیک روغان زیتون سے چراغ جلاؤ تو اس کی چمک کیا ہوتی زیادہ ہو اس وقت یہ بجلی تھی اب تم کہو کہ اللہ تعالی مثال دیتے بجلی کے طرح کے مرکری بلب ہو تو سمجھتے لوگ یہ تو بجلی آج جی ہے نا جو چیز اس وقت کی اس کی مثال ہے ایک مثال اس کے نور ہدایت کی نور ہی کے نیچے کا لکھو مثال اس کے نور ہدایت کی کا نور مشک مشکار سے پہلے نور معذوف ہے مثل نور تاک چکے کے اس کے اندر چراغ ہو اور چراغ ہو بیچ شیشے کے زجاجہ منا کندی کندیل کہتے ہیں شیشہ ازاجا تو اور کیفیت کندیل کی, کی یہ ہو کہ گویا کہ وہ موتی ہے چمکدار بالکل صاف ہو یوں کہہ دو مین پھر وہ جلایا جائے چراغ من زیت شاہ جات سے پہلے کیا مقدر ہے زیت روغ زیتون کو کہتے ہیں یوں کہہ دو مین زیت شاہجراتین کو چراغ جلایا جائے ایسے درخت کے تیل سے روغن سے جو بابرکت ہے جس کا نام کیا ہے زیتون ہے لا شرکیت ولا غربیہ اور زیتون کا درخت نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے اب میں آپ کو سمجھاؤں یہ بھئی ایک مکان ہے مکان کے اگر مشرق کی طرف کیا ہو زیتون کا درخت ہو مشرے کی طرف تو جب دھوپ نکلے گی نا سورج تو اس طرف تو اس کو دھوپ لگے گی لیکن جب ادھر سورج آئے گا دھوپ لگے گی نہیں لگے گی اچھا اور اگر مغرب کی جانب ہو تو پھر اس وقت دھوپ نہیں لگے گی دوسری طرف دھوپ لگے گی لیکن اگر وہ درخت جو ہے نا مکان کے جنوب ہو یا شمال ہو تو ہر وقت دھوپ لگے گی یا نہیں تو قانون ہے کہ جو زیتون کا درخت دھوپ میں رہ جائے نا تو اس کا تیل کیا ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے زیتون کا تیل بڑھیا ہوتا ہے جو اس جنوب کی طرف یا شمال کی طرف ہو ہر وقت اس کو دھوپ لگتی رہتی ہے یہ بات سمجھی یا نہیں سمجھی یہ وہ درخت نہ مشرقی جانب ہو نہ مغربی جانب بالکل کس جانے ہو شمال اور جنوب ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ نہ وہ پوربی ہو نہ وہ پچھمی ہو یہ پورا پچھم میں نے بتایا تھا نا تو حضرت شاہ صاحب یہی معنی کرتے ہیں کہ نہ وہ پوربی ہو نہ پشچمی ہو یکاد کہا تو قریب ہے اس کا تیل جل اٹھے اس کا روغن ایسا چمکدار ہے نا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آگ نہ لگاؤ پھر بھی روشن ہو جائے گا اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ لیکن آگ پہنچے تو نور و للا نور ہو گیا نہیں نور و للا نور کا معنی یہی ہے کہ آگ پہنچنے کے بعد نور و للا نور ہوگا اب آپ کو یہ سمجھ آئی ہے بھائی یہ آیا مشکل تھی سمجھ آ گئی ہے کیا مشکل آیا تھی ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالی واسطے لورے ہدایت پہنے کے جس کو چاہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اللہ مثالوں کو لوگوں کے لیے اور اللہ ساتھ ہر چیز کو جاننے والے ہیں مثال کے ساتھ انہیں سمجھا دیا فی بیوتن یہ دلیل نکلی لکھو اور فی بیوتن سے پہلے سب بیہ ہے سب ہو فی بیوتن تصبی بیان کرو تم بیچ ایسے گھروں کے کہ حکم کیا اللہ دیں یہ کہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے ان کے اندر نام اس کا وہ کون سے گھر ہیں یہی مسجدیں ہیں کون ہیں مسجد اس میں تصبی بیان کرو جو سب الفیحہ تصبی بیان کرتے ہیں واسطے اللہ کے ان گھروں کے اندر صبح اور شام کاؤس بھی بیان کرتے ہیں رجالم یہ فعل ہے یہ سبھی ہو کا ایسے مرد کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بہ تجارت کے نیچے لکھو خرید بہ کے نیچے لکھو فروخت نہیں غافل کرتی ان کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اے یو سبھی و لہو کے نیچے لکھو مستفیدین من مین کے اوصاف جو اللہ کے نور ہدایت سے مستفیدین ہیں مستفیدین مینا نور کے اوساد پہلی بس تو ہے کہ تسبیح بیان کرتے ہیں آ یہ تصبی تحلیل ان کو تجارت سے آ, آ, تجارت ان کو غافل نہیں کرتی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے بیچ ان گھروں کے صبح و شام ایسے مارگ کہ نہیں غافل کرتی ان کو خرید و فروغ اللہ کی یاد سے اور قائم کرنے نماز سے دینے زکوٰۃ سے یہ سب اوصاف ہیں مستفی دین نور کے وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ مسترب ہوں گے اس کے اندر دل اور آنکھیں تاکہ بدلہ دے ان کو انجام لکھو انجام مستفی دین تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ ان امال کا جو کرتے ہیں اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے دیدار اور اللہ رزق کہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حصاف کے یہ کس کا بیان تھا جی مستفیدین دین من نور کا اب آگے ہاتھ چھے پہ لکھو محرومین ان نور کا بیان مستفیدین کے بعد محرومین ان نور کا بیان اس نور سے محروم کون ہے جی کافر پھر کافر دو قسم ہیں ایک وہ جو قیامت کے منکر دوسرا وہ جو قیامت کے منکر نہیں ہیں محرمین ان نور کا بیان ان کی دو قسمیں اب ہاشے پہ لکھو جی ولزین کا فرو مثال کفار جو قائلین تھے قیامت کے مثال کفار قائلین معاد۔ جو کافر قیامت کو مانتے ہیں نا ان کی مثال بھئی جو کافر قیامت کو مانتے ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت میں کیا ملے گی وہ بہشت ملے گی یہ عامال ہمارے کام آئیں گے تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی دور سے دیکھے ریت کو کس کو دیکھے ریت چمک رہی ہے لیکن اس کو سمجھے جے کیا ہے پانی ہے تو ریت ہوگی یا پانی ہوگا اس نے پانی سمجھا ہے دوڑا گیا دوڑا گیا پانی پیوں وہاں جو پہنچا وہ ریت تھی اور پیاسا اتنی تھا کہ برداشت نہ کر سکا مر گیا وہاں تو جس طرح اس کا ہشارہ ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے امال کام آئیں گے یہ پانی نہیں ہوں گے کیا ہوئے ریت کی طرح وہ oh, سمجھی بات جی مثال کفار جو قائلین ہیں ماد قیامت کے جو کافر ہیں آمال ان کے مسل چمکتی ریت کے ہیں بیکریات چٹیل میدان میں کہ گمان کرتا ہے ان کو پیاسا پانی یہاں تاکہ جب آتا ہے اس کے پاس نہیں پاتا اس کو کئی چیز اور پاتا ہے اللہ کو اللہ سے مراد کیا ہے اللہ کی تقدیر کو نزدیک اس کے پس پورا کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا حساب اور اللہ سری الحساب ہے اوکا ظلمات یہ مثال ہے ان کو کی جو منکر ہیں قیامت کے بھائی جو قیامت کو مانتے تھے نا تو ان کے سامنے تو چمکتی ریت تھی نا کچھ سہارا تھا ان کو کہ شاید یہ پانی ہو لیکن جو کافر قیامت کو مانتے نہیں ان کے سامنے کوئی چمکتی ریت ہوگی ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گہرے سمندر کے اندر چلے جائیں اور موجوں کے اوپر موجیں ہوں موجوں کے اوپر موجیں پھر بادل ہوں وہ ہاتھ کو نکالیں تو ہاتھ نظر آئے گا ان کو تو جیسے اندھار ہی اندھار ہے ان کے لیے کیا ہے اندھار ہی اندھار تو ان کے لیے بھی کیا ہوگا کافروں کے لیے بھی اندھیرا ہی اندھیرا یہ او کا ظلمات او آمال ہم کا ظلمات ए, مثال ان کفار کے ہے جو منکر ہیں بات کے یا امال ان کے مثل اندھیروں کے بیچ کس کے سمندر کے جو کہ گہرا ہے ڈھانپتی ہے اس کو موج اس کے اوپر موج اس کے اوپر کیا باد یہ اندھیرے ہیں باز ان کے اوپر باز کے جب نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو نہیں قریب کے دیکھے اس کو اور وہ شخص کہ نہ کریں اللہ اس کے لیے نور کو پس نہیں واستے اس کے نور بھائی ان کے لیے تو وہمی چیز تھی نا اور ریت کو کیا سمجھ رہا تھا پانی ان کے لیے وہمی نور بھی نہیں ہے ان کے لیے کیا وہمی نور بھی نہیں علم ترا دلیل اکلی نمبر ایک. کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ تسبیح بیان کرتے ان کے لیے منفی سماوات والے آسمان و زمین کی سب چیزیں اور پرندے بھی تصویر بیان کرتے ہیں صافات آپ پر پھیلائے ہوئے اے ایسے پر پھیلا کے جاتے ہیں ہر ایک نے تاکہ ایک جان لی دعا اپنی یہاں صلات کا منع کیا کرو دعا اپنی تصویر اور اللہ جانتا ہے ساتھ سوچتے کرتے ہیں بال اللہ اللہ کے لیے ملک ہے آسمانوں کا زمین کا وائل اللہ المصیر علم الحمت دری لکڑی نمبر کتنی جی دو بے شک اللہ تعالی چلاتے ہیں بادلوں کو پھر ملاتے ہیں ان کے درمیان پہلے بادل علیحدہ ہوتے ہیں پھر ملا دیتے ہیں ان کے درمیان پھر کرتے ہیں اس کو تاہ بتاح اوپر نیچے پر دیکھتا ہے تو بارش کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے اچھا یہ بات سمجھ آپ کو دلی لکلی ہے نا ایک اور بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اولے برستے ہیں نا اولے جانتے ہو کہ یا باری اولے آخر اولا جو ہے یہ پانی جو ہے وہ برف کی طرح بن جاتا ہے نہیں پانی بن جاتا ہے کس کی طرح برف کی طرح اور وہ اولا ہوتا ہے تو ایک بادل تو وہ ہیں جن کے اندر صرف پانی ہوتا ہے اور دوسرے بادل وہ ہوتے ہیں جہاں پانی کا جاتا ہے جم جاتا ہے اور جم جاتا تو برف بن گئے بادل کیا بن جاتے ہیں برف تو جو بادل برف کی طرح ہے نا ان کو پہاڑ کہا گیا ہے ان بادلوں کو کیا کہا گیا ہے پہاڑ تو جس طرح پہاڑ سے ایسے سنگریزے ٹوٹتے ہیں نا کنکرے کنکرے اسی طرح ان سے بھی اولے کا کیا ٹوٹ ٹوٹتے گرتے ہیں اب سمجھی بات اب دیکھو یہ بھی مشکل ہے بعض آدمی جبال کا من نہیں سمجھ سکے وہ کہتے ہیں آسمان پہ پہاڑ کیسے ہیں تو میں نے آسمان پہ پہاڑ بتا دیا کا بتایا ہے یعنی وہ بادل جس میں پانی جم گیا برف بن گیا اتارتا ہے اللہ تعالی بادلوں سے سماپنا بادلوں سے اتارتا ہے اللہ تعالی بادلوں سے یعنی پہاڑوں سے میں نے بیا نہیں آئے یعنی کیسے پہاڑوں سے وہ پہاڑ جو ان بادلوں کے اندر ہیں دوسرے بادل پانی والے اور یہ کیا ہو گئے بار من بارہ دن اولے اللہ تعالی اتارتا ہے ان پہاڑوں سے اولے بس پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے اور پھیرتا ہے ان اولوں کو جس سے چاہتا ہے قریب ہے چمک بجلی کی اتنی تیز ہے کہ چھین لے نگاہوں کو جو کلے بلائے تبدیل کرتا رہتا ہے تغیر ڈالتا ہے اللہ تعالی رات دن کے اندر ان کو بدلتا رہتا ہے بے شک اس میں عبرات ہے واسطے آنکھوں والوں کے واللہ بلّال کا دلیل کنبر کتنی اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو کس سے جی پانی سے روح والی چیز کو فامین مئی ایمشی جانوروں کے اقسام پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پہ جیسے تم ہو کہہ بھائی تم کتی بیٹھ تم پیٹ پہ چلتے ہو گا تو میں آپ کی ہمفلا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے آپ لوگ آپ پیٹ پہ ٹوٹ دیں جی آپ اٹھیں گے نا ان کو کہنا پیٹ, پیٹ, پیٹ پہ چلتے آج پیٹ پہ چلانا ہے تم کو جانوروں کے احسان بعض ان میں سے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پہ جیسے سانپ وغیرہ اور بعض ان میں سوائیں جو چلتے ہیں اپنے پاؤں پہ وہ تم ہو مرغ بھی ہو گئے بعض ان میں سے مجھے چلتے ہیں چار پاؤں پہ پیدا کرتے اللہ جو چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پہ کا ہے اللہ کانزل ترغیب لال بے شک اتاری ہم نے ایتیں واضح اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے شرابِ مستقین کی وہ یقول اونا منافقی اور کہتے ہیں منافق ایمان لہم ساتھ اللہ کے ساتھ رسول کے وطانا دل سے مانا پھر پھر جاتا ایک گروہ ان میں سے بعد اس کے حالانکہ نہیں وہ بالکل مو جھوٹ بولتے ہیں دو اور جب بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اچانک ایک گروہ ان سے اراض کرنے والا ہوتا ہے ہاں اگر ہو واسطے ان کے حق تو آتے ہیں حضور کی طرف دوڑتے ہوئے یعنی حق پہ ہوں نا تو پھر تو جانتے ہیں کہ حضور فیصلہ کس کا کرتے ہیں حق کا نہیں کرتے تو دوڑ کے آتے ہیں کہ حضور کا فیصلہ قبول اور اگر کسی فیصلے میں ظالم ہوں دوسرے کا حق بتایا ہوا ہو حق دبایا ہوا پھر آتے ہیں یہی فرمایا اسباب اراض افی قلوب مہارا دن اسباب اراض کیا ان کے دل کے اندر بیماری ہے بیماری سے مراد کفر جازم پکا کفر ہے امیر تابو شک میں پڑ گئے منافق ہیں ام یا نمبر تین یا اندیشہ کرتے ہیں یا کہ ظلم کرے گا اللہ ان کے اوپر اس کا رسپول آگے فرمایا ٹھیک ہے کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں لیکن اب کیوں نہیں آتے اس لیے نہیں آتے کہ اب ظالم ہیں اب کیا ہے ظالم ہے حق دبایا ہوا ہے یہ بل الایا کہ ظالمون بل کے وہ